بداعت کا تذکرہ آپ کے سامنے ہفتے میں ایک مرتبہ کیا جا رہا ہے اور پھر ان بدعات کا شرعی پوسٹ مارٹم کتاب و سنت اور صرف صالحین کے اقوال کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم اس کا کنڈم اور اس کی تردید اور اس کا ابتال کیا جاتا ہے آج جس بدعت کا ہم تذکرہ کریں گے ایک نئی بدعت ہے یہ اور وہ نماز سے متعلق ہے اور اس کی صورت اور کیفیت یہ ہوتی ہے یا ہوگی کہ امام فرد نماز پڑھانے کے بعد جب مقتدیوں کی طرف رخ کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے سب سے سلام کرتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم،, علیکم اور سارے مختدی اس کا جواب دیتے ہیں تو یہ جو شکل ہے یہ دین کے اندر ایک نئی شکل ہے نئی چیز ہے بدات ہے میرے پاس ایک کیمپ سے ایک بھائی نے ٹیلی فون کیا اور یہ مسئلہ پوچھا کہ ہمارے کیمپ میں ایک صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد وہ سب سے سلام کرتے ہیں سلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی بدا تھے یہ دین کے اندر نئی چیز ہے اللہ کے سول صلی اللّہ علیہ و جب سے نماز فرد ہوئی جب باجماعت آپ نے لوگوں کو ہمیشہ نماز پڑھائی صاحب کرام نے خلفائے راسدین لوگوں کو نماز پڑھائی سلام پھیرنے کے بعد مختیوں کے طرف رخ کرتے تھے آپ صلی اللّہ علیہ و اور ایسے ہی خلفائے راسدین اور صاحب کرام لیکن کیا وہ سلام کے ذریعے مختدیوں کی طرف رخ کرتے تھے یا مختدیوں کی طرف رخ کر لینے کے بعد سلام کیا کرتے تھے اس کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا ہے. لہٰذا یہ چیز دین کے اندر ایک نئی چیز ہے بدعات ہے انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سلام عام کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث افش السلام نکم سلام کو عام کرو تو دیکھیے سلام عام کرنے کی حدیث سے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس مخصوص کیفیت کے ساتھ سلام کرنے کا ذکر نہیں ملتا ہے جس نبی نے حدیث سنائی یا سلام کرنے کا حکم دیا اس نبی نے سلام پھیرنے کے بعد اس حالت میں کبھی کسی سلام نہیں کیا لہذا حدیث کا مفہوم سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے والے ہیں اور جنہوں نے آپ سے حدیثیں سنی صحابہ کرام وہ سمجھنے والے ہیں صحاب کرام کے بعد تابعین جن کی تربیت کی صحابہ کرام نے جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کیا وہ سمجھنے والے ہیں سلب شارحین لیکن ان سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا لہذا حدیثیں انہی کے مفہوم پر سمجھی جائیں گی اور اس کا نیا معنی بیان کرنا ایک عام روایت سے یہی تو اہل بدعت کی پہچان ہوتی ہے کہ عام حدیث کو مخصوص جگہ پر فٹ کر دیتے ہیں عام جگہ آپ سلام کیجئے گھر میں داخل ہو سلام کریں مجلس سے گزر ہو سلام کریں مجلس سے نکلیں سلام کریں آپ مسجد میں داخل ہوں آپ سلام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کر کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے اگر آپ نماز کے اندر ہوتے تھے اور کوئی مسجد میں داخل ہونا ہونے والا سلام کرتا یا آپ کسی سے ملاقات ہو سلام کریں چاہے اسے جانتے ہو نہ جانتے ہوں تک کہ اگر بیچ میں دیوار آ جائے پہاڑی آ جائے اور پھر آپ کی ملاقات ہو جو آپ کے ساتھ چل رہا تھا آپ اسے سلام کرے کوئی ہرج کی بات نہیں ہے سارے ثبوت ہیں اس کے لیکن سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کی طرف رک کر کے اور دعا پڑھ لینے کے بعد یا دعا پڑھ لینے سے پہلے سلام کرنا یہ کیا ہے یہ خاص کیفیت ہے اور ظاہر بات یہ کیفیت آج نئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ نے نماز پڑھائی لوگوں کو کیا چیز مانے تھی کہ آپ نے لوگوں سلام نہیں کیا کون سی رکاوٹ تھی ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ یہ کیفیت اور یہ صورت پہلی بار پیش آ رہی ہے آپ نے جب تک نماز پڑھائی اسی وقت سے چیز ہے کون سی چیز مانے اور رکاوٹ تھی اس پر عمل کرنے سے کوئی چیز مانے اور رکاوٹ نہیں تھی لیکن آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا لہذا یہ عمل کرنا دین کے اندر بدات ہوگا اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کو مشن تھی وہ سنت الخلفائے راشدین میری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو الخلفا راشدین ہدایت یافتہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑو لہذا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے یہ دین کے اندر نئی چیز ہے عمومی روایات سے ایک خاص کیفیت پر دلیل لینا یہی الہ بداد کی پہچان ہے اللہ نے قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا ہے ہمارے نبی نے حکم دیا اب جو قرآن خوانی کرتے ہیں اسی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں بھائی اللہ کا حکم عام ہے قرآن پڑھنے کا حکم عام ہے آپ چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کیجئے نمازوں کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور اس طریقے سے کام کر رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اس سے کون منع کرتا یہ عام کیفیات ہیں عمومی حالات ہیں لیکن اس کو لا کر کے قرآن خانی پر فٹ کر دینا یہ ایک انسان کی وفات ہو گئی ہے یا اس کی وفات ہونے والی ہے اب اس پر جا کر کے قرآن پڑھنا یہ خاص کیفیت ہوگی اس خاص کیفیت کے لیے دلیل چاہیے عمومی جو حدیثیں اور روایتیں ہوتی ہیں وہ خاص کیفیت کے لیے دلیل نہیں بنتی اگر اس سے کوئی دلیل لیتا ہے تو یہی اہل بداد کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی مانی گئی ہے کہ عام روایات کو خاص جگہ پر جا کر کے فٹ کر دینا کیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات نہیں ہوئی کیا خلفائے راجدین کے عزیز و اقارب کی وفات نہیں ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں کی تین بیٹوں کی وفات ہوئی دو بیویوں کی وفات ہوئی لیکن کیا آپ نے کسی کی وفات پر قرآن پڑھایا یا خود آپ نے جا کر کے وفات پر قرآن پڑھا یا جب وہ مرزول موت میں تھے تو جا کر کے انہوں نے قرآن پڑھا یا صحابہ کرام نے جا کر کے قرآن پڑھا یہ خاص کیفیت ہے لہذا خاص کیفیت کے لیے خاص دلیل چاہیے عام جو دلیلیں وہ عام حالات کے لیے ہیں تو یہ اہل بیدات کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ عمومی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو خاص قسم کی کیفیت پر لا کر کے اس کو فٹ کر دیتے ہیں اور عمومی چیزوں سے دلیل لیتے ہیں اور کہتے دیکھیے قرآن کے اندر کہا گیا تو میرے بھائی یہ کبھی بھی دلیل نہیں رہی ہے لہٰذا یہ جو شکل پیدا ہوئی ہے یہ بلا شبہ بداعت ہے ایک نئی چیز ہے یہ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار پڑھتے تھے اس کا ذکر حدیثوں کے اندر ہے لیکن کیا کسی بھی حدیث کے اندر یہ آتا ہے اس میں کہ سلام کرنے کا ذکر کیا آپ نے کبھی سلام کیا اور پوری زندگی جب تک آپ باقاعد حیات رہے کیا کبھی آپ نے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے سلام کیا یقیناً آپ نے کبھی سلام نہیں کیا لہذا یہ عمل دین کے اندر بدات کہلائے گا یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی آدمی نیا آپ کو دکھا یا آپ کا کوئی ساتھی نظر آیا آپ نے نماز پڑھائی امام نے نماز پڑھائی اور کوئی آدمی ساتھی کئی دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو اس آدمی سلام کر لے وہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور حال احوال پوچھ لے کہ بھائی آپ کہاں تھے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس کو ایک وہ شکل دے دینا کہ ہر فرض نماز کے بعد یا بعض فرض نمازوں کے بعد اس طریقے سب سے سلام کرنا ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے یا نہ ہاتھ اٹھا کر کے ایسے سب سے سلام کرنا یہ کیا ہے دین کے اندر صحیح نہیں ہے جیسے مجلس ہوتی ہے مجلس کے اندر انسان گیا ایک بار کہ السلام علیکم رحمت اللہ سب کے لئے ادا ہو گیا لیکن اب مجلس کے ایک ایک فرد سے ملاقات کرے اور سب سے کہے اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, علیکم، یقینا کے اندر بھی دات ہوگا وہ کہا کہ اللہ کے سلوف رماتے ہیں سلام کو عام کرو ہم سلام کو عام کر رہے ہیں تو کہیں سلام کو عام کر رہے ہیں آپ پر آپ نے پہلی بار سلام کر لیا السلام علیکم کم یا ضمیر جمع ہے سب کے لیے ہے لہذا تمام لوگوں کو لیا و سلام ہو گیا اب فردن فردن ایک آدمی سے جا کر کے سلام کرنا یہ کیا ہے یہ دین کے اندر بدعت کی چیز ہو جائے گی آپ کا یہ مرتبہ سلام کر لینا کافی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں سے گزرتے تھے مجلس سے گزر ہوتا تھا آپ کا تو السلام علیکم ایک بار کہہ لیتے تھے کافی ہو جاتا تھا ہر فرد سے جا کر کے سلام نہیں کرتے تھے کہ ایک ایک فرد سے سلام جا کر کے کرے تو لہذا یہ جو شکل ہے بدعت ہے یہ اور عمی احادی سے کوئی انسان دلیل نہیں لے سکتا تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا جو اگرچہ بہت چھوٹا سا تھا لیکن میرے بھائی بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی چھوٹی نہیں ہوتی اور گمراہی کے بارے ہمارے میں نے فرمایا کہ وہ کے اندر لے جانے والی اور چھوٹی بدعتوں سے بڑی بڑی بدعتیں وجود میں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے بڑی بڑی بدعتیں وجود میں آتی ہیں اس لیے انسان پہلے ہی سے ہر قسم کی بدعت چھوڑ دے کیونکہ کلو بدعت ان ہر بدعات گمراہی ہے ہر بدعت کو آپ گمراہی سے تعبیر کیا چھوٹی اور بڑی ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بداعت ہے ہمارے نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہے اور سری خلاف ورزی ہے یہ اس لیے یہ شیطان کا شوشہ ہے کہ تو معمولی سی بدعت ہے معمولی سی بدعتیں کرنے والا دھیرے دھیرے بڑی بدعتوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور بدعتیں پھر اس کی نظر میں قابل مذمت نہیں رہ جاتی وہ عادی بن جاتا ہے پھر بڑی بڑی بدعتوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اس لیے ہر طرح کی بدعت چاہے چھوٹی اور بڑی ہو شریعت نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا لہذا انسان ہر بدعات سے بچے اور لوگوں کو بچانے کی کوشش بھی کرے اللہ کے سرخ ادیس میں فاوار جس نے ہماری شریعت میں دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی مردود ہے مانا امل عمل اللہ سا علیہ امرون فواردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہڑ کر کیوں مردود ہے تو یہ مردود عمل ہے نا قابل قبول ہے بدعت ہے اور ابھی اگر اس کا تدارک نہیں کیا گیا اور اسے نہیں تردید کی گئی تو ممکن ہے کہ بعد کے اعتبار میں لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں ایسی بدعت ہوتی ہے ایک آدمی شروع کرتا ہے دو تین ہوتے ہیں پھر دھیرے دھیرے لوگ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ معاشرے کے اندر معروف ہو جاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اگر اس پر لوگ تردید کرتے ہیں تو کہتے سنت کی تردید کے کر رہے ہیں اور اس پر برسوں سے عمل ہوتے چلا آ رہا ہے آپ اس کی تردید کر رہے ہیں تو اس لیے قبل اس کے کی بدعت بڑا روپ اختیار کر لے اور معاشرے کے اندر پھیل جائے اس سے پہلے ہی علماء کو چاہیے کہ اس بدعات کو بیان کر دیا کر دیں تاکہ وہ بدعات لوگوں کے سامنے نہ پھیلے اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللّہ ہربلامن ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھ امین و اللہ علیہ محمد و علیہ و صاحب اجمائن و جذاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیقم وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ابھی فی الحال براہ راست یا بعد میں سنتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو خوب عام کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں الحمدللہ کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں یہاں سے دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے آپ ہمارے دست و بازو بنے آپ ہمارا ساتھ دیں اللہ ہر آپ کے ذریعے سے اگر کسی کو ہدایت دے گا تو آپ کے لیے سرک اونٹوں سے بھی آپ کے لیے بھی اجر ہوگا آپ کے لئے بھی اس کے اندر اجر ہے اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو کرنے والے کے برابر عجم ملتا ہے تو آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں ہمارے دست و بازو بنیں اور ہمارے اس چینل کو زیادہ زیادہ لوگوں کے اندر عام کریں تاکہ لوگ اس سے جڑیں اور انہیں دین کا صحیح علم حاصل ہو اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور کہنے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں خلاص طافرم عمین جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ